اسی بات فہمی ٹھیک ہے ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ علماء معصوم نہیں ہیں غلطی ہوئی ہے لیکن آخری سوچ آئی کہاں سے کہ حکمران کافر ہے اس کے خلاف کارروائی کرنا شریعت کا ایک حصہ ہے جہاد ہے خود کش حملے جہاد ہے کافلوں کو قتل کرنا جو مسلم ملک میں پناہ لے کے آتے ہیں جو مستعمن معاہد ہیں ان کو قتل کرنا بھی جہاد ہے چھپ کے دھوکے سے قتل کرنا جہاد ہے یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں آخر کہیں سے تو آئی ہوں گی جی ہاں آج کل یہ ہر دور میں ہر دور میں یہ سوچ موجود ہے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھی سی بخار محسن کی روایت میں وہ شخص جو اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ ضرورت کی اور یہ کہا ما انسفت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے کہ اللہ تعالیٰ پیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انصاف نہیں کیا چند سونے کے سکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ دیے بعض لوگوں کو اور بعض لوگوں کو نہیں دیا تو اس شخص نے یہ ضرورت کی اور یہ کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا تھا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی الحمۃ اللہ وسلم نے اسی دن جو وہ شخص پیر پھر کے چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی شخص کے پیٹھ میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حق سے نہیں اترے گا. نماز پڑھیں گے تو لوگ اپنی نماز کو حقارت کی نظر سے دیکھو گے ان کی نماز کے سامنے لیکن دین سے یوں نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے اگر میں ان کو پالوں تو ان کا قتل کروں آدر ارم کی طرح اگر مسلمان کو قتل کریں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیا علماء فرماتے ہیں یہ خروج جو تھا یہ کلام سے تھا عمل سے نہیں تھا زبان سے خروج تھا آج زبان سے بھی خروج ہو رہا ہے اور املن بھی ہو رہا ہے سابق رام کے دور میں آپ نے دیکھا ہے خواہش تھے کہ نہیں تھے طاعین کے دور میں تھے ہر دور میں تھے اور ان کی سوچ ان کی فکر آج کے دور میں بھی موجود تھی کس نے اس فکر کو پھیلایا آج کے دور میں اس فکر کو جو زیادہ پھیلایا ہے روج تک پہنچایا ہے وہ دو لوگ تھے ایک مصر میں سید قطب اور دوسرے پاکستان میں ابو الاہل مودودی تو میں یہاں سے چند چیزیں میں کوٹ کر کے بتاتا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس فکر کو پھیلایا سید قطب کہ میں چند یہاں پر ان کی کتابوں میں سے چند حوالے میں بیان کرتا ہوں سید قطب جو ہے وہ ان کی تفصیر فلال قان تفسیر جو فضل ہے اس میں لکھتے ہیں وہ جلد نمبر چار سفمبر دو ہزار ایک سو بائیس کہ بے شک آج اس زمین کے اوپر کوئی مسلمان ملک نہیں کوئی مسلمان کمیونٹی نہیں معاشرہ نہیں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ تعالی کی شریعت نافذ ہو جہاں پر اسلام فقہ کا نفاذ ہو سمجھ جائے کہ نہیں اس روئے زمین پر آج کے دور میں کوئی مسلمان ملک نہیں کوئی مسلمان معاشرہ نہیں جس میں اللہ تعالی کے قانون کا نفاظ ہو اور فقہ اسلامی کا نفاذ ہو جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک ہزار میں کہتے ہیں کہ پھر وقت نے پھر وقت دوبارہ گھوما جس دن اس ان لوگوں پر اس زمین کے اوپر لا الہ الا اللہ شروع میں آیا تھا تو بشریت مرتد ہو گئی بشریت مرتد ہو گئی یہ لوگ مرتد ہو گئے اور لوگوں کی عبادت کرنا شروع کر دی اور دین کے اندر ظلم اور فساد بکھر بڑھ گیا اور لا الہ الا اللہ سے دور ہو گئے اگرچہ ان میں سے ایک گروہ مسجدوں کے اندر لا الہ الا اللہ کہتے کیوں نہ ہوں یعنی وہ کافر ہو چکے ہیں جلد نمبر چار سفر نمبر دو ہزار نو میں لکھتے ہیں یہ جو معاشرہ ہے جہلیت کا معاشرہ ہے جس میں ہم آج ہم زندہ ہیں یہ مسلمان معاشرہ ہے ہی نہیں ان کو کتاب ہے المہرا کا سفر نمبر اکسٹھ میں وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے لیے ضروری ہو کہ اسی کا نفاذ ہو کیونکہ یہی ایک ہی پازیٹو عقیدہ ہے جو کرسچینٹی اور کمیونزم کو دونوں کو ملا کر کامل بن چکا ہے اور جس میں کرسچینٹی اور کمیونزم کے گولز موجود ہیں بل بلکہ ان سے بہتر اس لیے ہے کہ اس میں دین اسلام میں تناسق ہے توازن ہے اور اعتدال ہے فیضان میں جلد نمبر تین سفمبر ایک ہزار چار سو اکاون میں لکھتے ہیں مسلمان حکومت قائم کرنا جو جس کی بنیاد شریعت کی بنیاد ہو ضروری ہے اور انقلاب لے کے آنا چاہیے ایک عام انقلاب آنا چاہیے کسی ایک ملک میں یا ایک جگہ پر نہیں پورے اسلام ممالک میں انقلاب لے کے آنا چاہیے اور اس انقلاب کا جو مقصد ہے وہ اپنی آنکھوں کے درمیان میں رکھ دو کہ شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے اور ان حکمرانوں کا ازالہ ہونا چاہیے جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک ہزار چھ میں لکھتے ہیں عرب جانتے تھے کہ لا الہ کا کیا ہے وہ جانتے تھے کہ لا الہ کا معنی یہ ہے کہ زمین کے اوپر جو حکمرانی کرے اس کو اس کے خلاف انقلاب لے کے آنا ہے سبحان اللہ وہ حکمران جو الوہیت کے سب سے بڑی خاصیت کو چھینتا ہے حکم نافذ کرنے کی حکومت کرنے کی اچھا بعض جو ان کے ساتھی تھے اب ان کی گواہی دیکھیں علی اشماوی جو اپنی کتاب تریقر اخبانسلم اخوان مسلم کی جو چھپی ہوئی تاریخ ان کے بارے میں سفر نمبر اسی میں لکھتے ہیں کہ اخوان اخبان میں سے بعض میرے پاس آئے انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مسلمانوں کے ذبح کردہ جانور نہیں کھائیں گے تو میں اس شخص کو لے کے سید قطب کی طرف گئے کیونکہ وہی سربراہ تھا عالم وہی تھا تو میں نے سوال کیا تو کیا ان کے جو مسلمان اس حکرآن کو جو حکران مانتے ہیں عام مسلمان جو ہے کہیں کہ ہم ذبح کرد جانور کھائیں تو سید قطب نے یہ جواب دیا چھوڑ دو ان کو کھانے دو لیکن یہ نیت کرنے کی یہ اہل کتاب کی ذبہ کرد جانور ہے تو کم سے کم یہ اہل کتاب میں سے تو ہے اجش میں پھر اسی کتاب میں سفر میں 112 میں لکھتا ہے کہتا میں نے ایک مرتبہ سے قطب کی طرف گیا زیارت کے لیے ہم بیٹھے ہوئے تھے جمعہ کی نماز کا وقت داخل ہوا تو میں نے سیر قطب کو کہا مٹھے نماز پڑھتے ہیں جمعے کی تو مجھے تعجب ہوا سرپرائز تھا میرے لیے اور میں نے ہی مرتبہ یہ جانا کہ وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے تھے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے نزدیک جمعہ کی نماز ثابت ہو چکی ہے جب خلافت نہیں تو جمعہ کی نماز ہی نہیں اور جمعے کی نماز تب ہوگی جب خلافت امت میں آئے گی تو وہ بےچارے زندگی ساری جمعے کی نماز نہیں پڑھتے تھے یہ بعض باتیں تھیں سید قطب کے تعلق سے ابو المودی کی یہ چھوٹا سا کتاب حقیقت جہاد حقیقت جہاد میں دو ہیڈنگز ہیں ایک ہے جہاد اور دوسری ہے جہاد کی اہمیت یہ ٹوٹل جو ہے کتابچہ چکتیس صفوں پر مشتمل ہے اکتیس اس میں میں چند چیزیں پڑھ کے سناتا ہوں وہ آغاز میں لکھتے ہیں برادران اسلام پچھلے خطبوں میں بار بار میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ نماز روزہ اور یہ حج اور زکات جنہیں اللہ تعالی نے آپ پر فرض کیا ہے اور اسلام کا رکن قرار دیا ہے یہ ساری چیزیں دوسری دوسرے مذہبوں کے عبادات کی طرح پوجا پاٹ اور نظر و نیاز اور یاترا کی رسمی نہیں ہیں کہ بس آپ ان کو ادا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے بلکہ دراصل یہ ایک بڑے مقصد کے لئے آپ،, آپ کو تیار کرنے اور ایک عظیم بڑے کام کے لئے آپ کی تربیت کرنے کی خاطر فرض کی گئی ہیں اب چونکہ میں اس تربیت اور اس تیاری کے ڈھنگ کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں اس لیے وقت آ گیا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ وہ مقصد کیا ہے جس کے لئے یہ ساری تیاری ہے مختصر الفاظ میں تو صرف اتنا دینا ہی کافی ہے کہ وہ مقصد انسان پر سے انسان کی حکومت مٹا کر خدا واحد کی حکومت قائم کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے سر و دھڑ کی بازی لگا دینے اور جان توڑ کر کوشش کرنے کا نام جہاد ہے جہاد کی تعریف یعنی جہاد کے اصل اسفر نمبر ایک میں ہے اچھا آگے میں یہاں پر کمنٹ پاس نہیں کروں گا کہ اللہ تعالی نے یا نماز روزے ہر جی زکا یا, روز, یا, حج, زکت, یا کیوں فرض کی ہیں اتنے کافی ہمیں اللہ تعالیٰ پیدا کیوں کیا ہے ماں خلق تو جن انسا انگون اللہ تعالیٰ ہم حکم دیتے وقن صلاحیت اگر میں جوابی دیتا رہو تو پھر ایک گھنٹہ اور بھی لگ جائے گا صرف جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا ان نے میں فلک درس کے آغاز میں بھی یہی کہا تھا کہ میرے جو دروس ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالی نے عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمایا ہے جو نصیحت کو سمجھ سکتے ہیں آگے لکھتے ہیں دنیا میں آپ جتنی خرابیاں دیکھتے ہیں ان سب کی جڑ دراصل حکومت کی خرابی ہے پھر آگے لکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ حکومت کے اختیار اختیارات جن جی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں ان کی نگاہ میں زنا کو جرم نہیں ہے اسے کہتے استحلال جن پر ہے بیان چکا یعنی زنا جو ہے وہ حلال ہے جرم نہیں ہے جائز ہے اگر کوئی حکمران یہ کہتا ہے تو ہم نے خود کہا ہے پہلے اپنے دروس میں کہ وہ کافر ہے لیکن اس کی دلیل کیا ہے کہ اس نے کہا یہ حلال ہے یہ جرم نہیں ہے گنا نہیں ہے زنا کا اڈا کھولنا یا زنا کرنا یہ کبھی بھی دلیل نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ یہ حلال ہے یاد رکھیں ورنہ تو سارے جانے کافر ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے ایک شخص ہے کوئی تعجب ایک پروگرام تھا آج سے تقریباً آٹھ دس سال پہلے میں نے چینل پہ کہیں دیکھا تھا یا سنا تھا ایک شخص کو لے کے ایک جوان تو اس نے کہا میں نے ایک ہزار جنا کیا میں یہ تعجب ہو ایک ہزار کیسے کیا اس شخص نے ایک ہزار جنا کیا اس نے ایک ہزار جنا کرنے والا کیا کافر ہے نہیں ہے کیوں کبیر گناہ, گناہ ہے جو کافر کہتے ہیں وہ کون ہیں وہ خوارج, خوارج, خوارج, خوارج کا منع ہے جی تکفیر بال کبیر آپ عقیدے کی کوئی کتاب اٹھا لیں علامہ موجودی صاحب جو ہیں یہ حنفی ہیں آپ ہنفیو کے عقیدے کی کتاب اٹھا لیں عقیدہ تحوی کی کتاب اٹھا لیں ان کے اندر کیا ہے کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا آگے دیکھے کتاب میں کہ جو کبیرہ گناہ سے اسمان کو تکفیر کرتے ہیں وہ صرف اور صرف خواری ہے بہرحال آگے وہ لکھتے ہیں لیکن اگر حکومت یہ صفحہ نمبر سات میں مختصر بینکروں پورا تو نہیں پڑھ سکتا ہوں میں اب یہ چھوٹے سے کتابچے میں دیکھیں کتنی مرتبہ اب اس کی بات کی تقید کی جا رہی ہے یہ یعنی برین واچ اسے کہتے ہیں کس طریقے سے کی جا رہی ہے لیکن اگر حکومت کے اختیارات پر قبضہ کر کے زبردستی زنا کو بند کر دیا جائے تو لوگ خود بخود حرام کے راستے کو چھوڑ کر حلال کا راستہ اختیار کر لیں گے شراب جوا سود رشوت فحش فحاشی تماشے بے حیائی کے لباس بد اخلاق بنانے والی تعلیم اور ایسے ہی دوسری چیزیں اگر آپ واضحوں سے دور کرنا چاہتے ہیں چاہیں تو کامیابی ناممکن ہے آپ خطبے دیتے رہیں واضح کرتے رہیں کہ کہاں لوگ سنتے ہیں لیکن اگر حکومت کے اختیارات پر قبضہ کر کے زبردستی زنا کو بند کر دیا جائے تو لوگ خود بخود اس راستے کو چھوڑ دیں گے اور حلال, حلال کے راستے اور حلال کا راستہ اختیار کر لیں گے میں یہاں پر زیادہ بات نہیں کروں گا مجھے یہ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا ہوا کہ نہیں شراب خو... شراب پی جاتی تھی کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت تھی جو خلافت تھی اس وقت کیا وہ غلط تھی نہیں مجھے تو بتائیں آخر وجہ کیا ہے میرے بھائی آپ جس گناہ کو مٹانا چاہتے طاقت کی بلبوتے پر تو آپ اللہ تعالیٰ کے قانون کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اللہ وحدینا النجدین دو راستے تعلیم دکھا دیے یہ حق کا راستہ ہے یہ باطل کا راستہ ہے اور توفیق دے دی جو اچھا کام کرنا چاہتے اس کو اچھے کام کے اچھا راستہ جو ہے آسان کر دیا جو برا کام کرنا چاہے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برا کام کرنے کے راستے کو آسان کر دیا یہ کہاں پر لکھا ہے مجھے بتائیں کہ زبردستی طاقت سے روک دیا جائے گناہ کو آپ یہ کر سکتے ہیں آپ اگر حکمران ہیں آپ روک سکتے تو روکے جسے مقرر اس کو اپنے ہاتھ سے روکے کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ یہ سمجھتے کہ طاقت سے میں پورے معاشرے سے یہ بے حیا ختم کر دوں گا یہ, یہ نہیں ہو سکتا اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے بخاری کی روایت ہے ایک صحابی کو لے کے آئے پچاس مرتبہ حد قائم کی گئی کس چیز کی شراب پینے کی پچاس مرتبہ کیوں سعید نما مشہور صحابی ہیں رجم کیا جنا کی حد قائم کی گئی الغامی دیا اور اجمعین ان پر ہت قائم کر دی گئی جنا کی تو میں وہی معاشرے کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اگر وائز سے اور خطبوں سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے تو مسائل کو بند کر دیا جائے لیکچر بند کر دیا جائے اور جو کوئی غلطی کرے زنا کرے اسے چھوٹ کر دیں قتل کر دے اسے سزا دیں تو افلتفری ہوگی پوری دنیا میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے حکومت کا نفاذ کرنا چاہیے ہم کبھی بھی اس کی تائید نہیں کرتے جو حکومت کا نفاذ نہیں کرتے کوئی بھی حکمران کیوں نہ ہو غلطی ہے ہم مانتے ہیں غلطی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انقلاب لے کے آؤ اسمہ کا قطرے عام ہو جائے اور یہ سوچ ہو کہ جب ہم اقتدار ملے گا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے شہد کا نفاذ کریں گے اور اس گناہ کو زمین سے مٹا دیں گے آپ کون؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ اس زمین سے گناہ کو مٹا سکے کون ہے ہوتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے بھائی یہ جنت ہے یا دوزخ ہے جو جنت کا راسک اپنا ہے وہ جنت میں جائیں گے جس نے دوزخ زخ کو اپنا ہے وہ دوزخ میں جائیں گے ہم کسی کے دل کو پھیر سکتے ہیں یہ دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے درمیان میں بخاری کی روایت میں پورے جتنے بھی لوگ ہیں آج سب کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے بیچ میں ہیں جب چاہے جیسے چاہے پھیر دے آگے لکھتے ہیں ہاں اقتدار ہاتھ میں لے کر آپ بزور ان کی شرائطوں کا خاتمہ کر دیں تو, تو ان ساری خرابیوں کا انسداد ہو سکتا ہے پھر طاقت کی بات ہو رہی ہے پھر آگے لکھتے ہیں البتہ حکومت کا زور آپ کے پاس ہو تو یہ سب کچھ ہونا ممکن ہے پھر آگے لکھتے ہیں سفر میں اور غلط اصول کی حکومت کا خاتمہ کر کے غلط کار لوگوں کے ہاتھ سے اقتدار چھین کر صحیح اصول اور صحیح طریقے کی حکومت قائم کرنی چاہیے آخر جہاد کا مطلب کیا ہے تعریف کیا ہے پہلے سفر میں جہاد کی بات ہے. اب یہی بات بار بار دہرائی جا رہی ہے سفر نمبر گیارہ میں اب ذرا غور کرنا ہے ان الفاظ پر وہ لکھتے ہیں حکومت کے غلط اصول کو صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش کرو ناخدا خدا ترس اور شتر بے مہار قسم کے لوگوں سے قانون سازی اور فرما روائی کا اقتدار چھین لو اور بندگان خدا کی رہنمائی و سربراہ, و سربراہ کاری اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے قانون کے مطابق آخرت کی ذمہ داری و جواب دہی کا اور خدا کے عالم الغیب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حکومت کے معاملات انجام دو اسی کوشش اور اسی جد و جہد کا نام جہاد ہے میری گزارش ہے کہ اگر جہاد صرف یہ ہے تو صحابہ کرام نے جہاد کافروں کے کی خلاف کیوں کیا ہے جہاد کافروں کے کی خلاف کیوں کیا ہر دور میں ظالم حکمران آئے ہیں لیکن جتنے بھی علامہ موجود تھے انہوں نے اب دیکھیں خلافا امویہ میں خلاف عباسیہ میں مشرق سے مغرب تک جو اسلام پھیلا یہ کیسے پھیلا ہے کیا سارے کے سارے خلاف راشتے چار خلیفوں میں تھی یاد رکھیں اس کے بعد جو خلافت آئی پھر سے امیر بن سفیان کی خلافت بھی خلافت تھی اس کے بعد آہستہ آہستہ بگاڑ آتا گیا اور ظلم ہوتا گیا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے معصوم تھے غلطیاں ہوتی گئی لیکن جہاد روکا کافروں کے خلاف جہاد روکا اگر اسی پر سارے طاقت لگا دی جاتی تو آج لا الہ الا کا جھنڈا یورپ میں انڈیا میں پاکستان میں اور ان ممالک میں کبھی ہم دیکھتے نہیں میرے بھائی جہاد کا جدوجہد جہاد کی جو ہے وہ صرف اس میں نہیں ہے جہاد النف کہاں گیا ہے جہاد الشیطان کہاں گیا ہے آپ اس جہاد کی بات کر رہے ہیں جو جہاد ہے ہی نہیں سبحان اللہ مجھے بتائے کون سا معتبر عالم ہے پوری تاریخ میں اب یہاں سے آپ کو میں دس سے پندرہ علماء کے اقوال میں پڑھ کے سنوں گا کہ اگر حکمران ظالم بھی ہے تو اس کے ساتھ کیا رویہ کرنا چاہیے اور امت میں سے جن کو آپ علماء سمجھتے ہیں امام ابو حنیفہ امام محمد احمد امام شافی امام مالک امام بخاری امام مسلم امام ترمید عبوداؤد جتنے بھی امام گزرے ہیں جتنے بھی بڑے علماء گزرے ہیں محدین گزرے ہیں ان کی بات میں بیان کروں گا یہ جو بات ہے حکمران سے حکومت چھینو بار بار یہی بات ہو رہی ہے یہی جہاد ہے یہی جہاد ہے اسی جدوجہد کا جہاد ہے یہ کس عالم کا فرمان ہے امام بخار کا فرمان ہے اگر امت میں سے کوئی تو عالم ہوگا کسی کا نام کسی کا نام تو ہمیں بتائیں اور جس نے یہ کیا ہے تاریخ میں میں نے کا بیان کر چکا ہوں ابھی میں جس نے یہ غلط قدم اٹھایا اس کے سامنے اس کی غلطی نظر آئی ہے اس نے ندامت بھی کی ہے عامر بن شخص شائبی جیسے عظیم عالم خود اعتراف اپنی غلطی کا کرتے ہیں وہ اس طرح سے غلط قرار دیتے ہیں اور آپ اس کو جہاد کہتے ہیں اچھا اب دیکھیں چار مرتبہ تقریباً ہو چکا ہے کہ حکومت کو چھینو حکومت کو چھینو یہ جہاد ہے آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر بارہ میں یہ نماز اور روزہ اور یہ زکوٰۃ اور حج دراصل اسی تیاری اور تربیت کے لیے ہیں جہاد کی تربیت کے لیے جتنی بھی نماز روزہ ہر تک یہ جو ارکان اسلام ہے یہ اس صرف اور صرف ایک ہی اس کا مشن ہے ایک ہی مقصد ہے وہ ہے جہاد کی تربیت کے لیے آگے لکھتے ہیں میں اس تربیت کے لیے ان عبادتوں کے سوا اور کوئی دوسرا طریقہ ممکن ہی نہیں ہے اور جب اسلام اس طرح اپنے آدمی کو تیار کر لیتا ہے تب وہ ان سے کہتا ہے کہ ہاں اب تم روئے زمین پر خدا کے سب سے زیادہ صالح بندے سب سے زیادہ سال بندے ہو لہذا آگے بڑھو کر خدا کے باغیوں کو حکومت سے بے دخل کر دو اور خلافت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لو پھر آگے فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجاتی للناس تأمرونا بالمعروف وتنہونا علی المنکر وتؤمنون باللہ یہ پانچ مرتبہ بعد پھر وہی آگئی ہے اور آگے لکھتے ہیں بھائیو اب جو امید ہے تم نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ یہ نماز اور روزہ اور یہ حج اور زکات کس غرض کے لئے ہیں تم اب تک یہ سمجھتے رہے ہو اور مدتوں سے تم کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھا گیا ہے یہ عبادت محض پوجا پاچ قسم کی چیزیں ہیں تمہیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ ایک بڑی خدمت کی تیاری کے لئے ہیں اسی وجہ سے تم بغیر کسی مقصد کے ان رسموں کو ادا کرتے رہے, ہو ادا کرتے رہے اور, اس کا اور اس کام کے لئے کبھی تیار ہونے کا خیال تک تمہارے دلوں میں نہ آیا جس کے لئے دراصل انہیں, انہیں مقرر کیا گیا تھا مگر اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس دل میں جہاد کی نیت نہ ہو اور جس کے پیش نظر جہاد کا مقصد نہ ہو اس کی ساری عبادتیں بے معنی ہیں ان بےمای عبادات گزاروں سے اگر تم گمار رکھتے ہو کہ خدا کا تقرر نصیب ہوتا ہے تو خدا کے یہاں جا کر تم خود دیکھ لو گے کہ انہوں نے تم کو اس سے کتنا قریب کیا سبحان اللہ میں صرف اتنا کہوں گا ارکان اسلام پانچ ہیں ہے. ہے کہ نہیں حج ارکان اسلام میں سے ہے کہ نہیں ارکان اسلام میں سے ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاد ہے ضرورت سنامل اسلام یا اسلام کی سربلندی اسلام کی عزت جہاد میں اس میں کوئی بحث کی بات ہی نہیں جو مسلمان اس کے اقرار نہیں کرتا وہ اپنے ایمان کو ٹٹول کے دیکھے اس کے دل میں کوئی ایمان ہے کہ نہیں اس کر تو بات ہم کرتے نہیں لیکن مجھے یہ ضرور بتائے کہ جہاد فرض ہوا کب سب سے پہلے جنگ کب ہوئی دو ہجری میں جنگ بدر اور حج کب فرض ہوا نو ہجری میں آپ جانتے ہیں کہ نہیں کب فرض ہوا نو ہجری میں حج حج کب فرض ہوا نو ہجری میں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ ابھی تک دین مکمل نہیں ہوا تھا جہاد بھی آ سب کچھ آ ہے حج نو ہجری میں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اتنی دیر سے کیونکہ حکمت نہیں تھی ابھی مشرق مشرقین کا قبضہ تھا مکہ میں جہاد فرض ہو چکا تھا لیکن ابھی دن نامکمل ہے اگر حج بھی جہاد کے لیے ہوتا تو پہلے کیا ہونا چاہیے تھا پہلے حج بعد میں جہاد جیسے کہ ابھی میں بار بار سنا ہے نماز ہے روزہ ہے زکات ہے حج ہے یہ ارکان اسلام ہے یہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تیاری ہو رہی ہے جہاد کی پہلی بات ہوئے کہ پہلے جہاد فرض ہوا پھر حج تو یہ بات تو غلط ثابت ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ جہاد کی تیاری ہے کوئی شک نہیں ہے کہ نماز روزہ حج زکوط جو ہے اگر مومن ان پہ عمل کرتا رہے تو اس دل میں دین کا لگاؤ محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر جاگ جاتا ہے اور جہاد کا جذبہ مضبوط ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جس جہاد کی آپ بات کر رہے ہیں کیا اسی جہاد کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ارکان اسلام کو فرض کیا ہے کہ جو بھی حکمران آئے بس ظالم حکمران ہو, ہو یا شریک کے نفاذ نہ کرتا ہو اپنی سارے جد جو وہاں بھی لگا دے سبحان اللہ بلکہ جہاد جہاد سے ہی ارکان اسلام کا نفاذ ہوتا ہے نہیں جب آپ جہاد کریں گے اور مسلمان فتح, ملک فتح ہوگا مسلمان لوگ ہو جائیں گے پھر نماز روزہ ہر زکوات پڑھ سکیں گے کہ نہیں تو جہاد کی تیاری سے جہاد سے ہی آپ ان چیزوں کا نافاذ کر سکتے ہیں پھر جہاد کی اہمیت میں یہاں پہ ٹائم کیا ہوگا دیکھیں ذرا تو میں دو چیزیں یہاں پہ بیان کرتا ہوں زیادہ نہیں پر جس نے مزید دیکھنا ہے تو یہ کتاب شاہ آپ دیکھ لیں یا فوٹو کاپی کر لیں آپ کی مرضی ہے حقیقت الجہاد یہ خطبات ہیں آپ اس کو دیکھ لیں مزید پڑھ لیں میں صرف یہاں پہ صبر اٹھارہ میں لکھتے ہیں اس تشریح سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ دین دراصل حکومت کا نام ہے دین حکومت کا نام ہے شریعت اس حکومت کا قانون ہے جو عبادت اور عبادت اس کے قانون اور ذات کی پابندی ہے آپ جس کی آپ جس کسی کو حاکم مان کر اس کی محکومی قبول کرتے ہیں دراصل آپ اس کے دین میں داخل ہوتے ہیں دیکھیے بہت خطرناک بات ہو رہی ہے اگر آپ کا وہ حاکم اللہ ہے تو آپ دین اللہ میں داخل ہوئے اگر وہ کوئی بادشاہ ہے تو آپ دین بادشاہ میں داخل ہوئے اگر وہ کوئی خاص قوم ہے تو آپ اسی قوم کے دین میں داخل ہوئے اور اگر وہ خود آپ کی اپنی قوم یا آپ کے وطن کے جمہور ہیں تو آپ دین جمہور میں داخل ہوئے غرض جس کی اطاعت کا قلادہ آپ کی گردن میں ہے پھر واقع اسی کے دین میں آپ ہیں اور جس کے قانون پر آپ عمل کر رہے ہیں دراصل اسی کی عبادت کر رہے ہیں اچھا یہ بات جب آپ نے سمجھ لی تو بغیر کسی دقت کے یہ سیدھی سی بات بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے دو دین کسی طرح نہیں ہو سکتے کیونکہ مختلف حکمرانوں میں سے بہرحال ایک ہی کی اطاعت آپ کر سکتے ہیں مختلف قانونوں میں سے بہرحال ایک ہی قانون آپ کی زندگی کا ضابطہ بن سکتا ہے اور مختلف معبودوں میں سے ایک ہی کی عبادت کرنا آپ کے لئے ممکن ہے آپ کہیں گے کہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عقیدے میں ہم ایک کو حاکم مانیں اور واقع میں اطاعت دوسرے کی کریں پوجا اور پرستش ایک کے آگے کریں اور بندگی دوسرے کی بجا لائیں اپنے دل میں عقیدہ ایک قانون پر رکھیں اور واقعہ اور میں ہماری زندگی کے سارے معاملات دوسرے قانون کے مطابق چلتے رہیں میں اس کے جواب میں عرض کروں گا بے شک یہ ہو تو سکتا ہے اور سکتا کیا اور سکتا کہ کیا, کیا معنی ہو ہی رہا ہے مگر یہ ہے شرک اور یہ شرک سر سے پاؤں تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے اسے شرک کہتے ہیں جو قرآن کی تعداد کرتے ہیں مشرک ہے اب آگے دیکھیں بات ہوئی کسی دوسرے دین کے, کے پچیس سے میں پڑھ رہا ہوں کسی دوسرے دین کے ماتحت, رہ کر آپ اس دین کی پیروی کر ہی نہیں سکتے کسی, کسی دوسرے دین کی شرکت میں بھی اس کی پیروی ناممکن ہے لہذا اگر آپ واقعی اس دین کو حق سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس دین کو زمین میں قائم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں اور یا تو اسے قائم کر کے چھوڑیں یا اسی کوشش میں جان دے دیں یہی کسوٹی ہے جس پر آپ کے ایمان و اعتقاد کی صداقت پرکھی جا سکتی ہے آپ کے اعتقاد سچا ہوگا تو آپ کو کسی دوسرے دین کے اندر رہتے ہوئے آرام کی نیند تک نہ آ سکے گی جا کے آپ اس کی خدمت کریں اور اس خدمت کی روٹی مزے سے کھائیں اور آرام سے پاؤں پلا کر سوئیں آگے لکھتے ہیں یہ لوگ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو سخت حماقت میں مبتلا ہیں, سید قطب کی بات دی دیکھیں جو بات ہیں یہ لوگ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو سخت حماقت میں مبتلا ہیں عقل ہوتی تو ان کو تو ان کی سمجھ میں خود آ جاتا کہ ایک دین جو حق بھی کہ ایک دن کو کہ ایک دین کو حق بھی ماننا ہے اور پھر اس کے خلاف کسی دوسرے دین کے قیام پر راضی ہونا یا اس کے قیام میں حصہ لینا یا اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنا بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں آگ اور پانی جمع ہو سکتے ہیں مگر ایمان باللہ کے ساتھ یہ عمل قطعا ان جمع نہیں ہو سکتا اتنا ہی کافی ہے تو آخر میں آخر ان لوگوں کا نام لے کے میں نے یہ بات کی ہے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آپ نام لا لیا کریں آپ سے ویسے بات کر دیا کریں میں یہاں پرحمۃ پر اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں احوام میں سے جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں جو راہ راست پر نہیں ہیں چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہوں ان کی باتوں کو کبھی لکھنا نہیں ان کا ساتھ کبھی دینا نہیں امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی کبھی سب سرحین کے راستے کو تھامے رکھنا وہ ان الناس اگرچہ لوگ تجھے دھتکار دیں وہ رجال اور لوگوں کی رائے کو چھوڑ دینا وہ انضخرفلا کب قبل اگر وہ خوبصورت پیش کر کے کیوں نہ بیان کریں تو ان سے آگاہ رہنا اللہ علیہ بیان فتوا میں اور ہر اس شخص کو سزا دینی چاہیے جو اپنے انتظار ان لوگوں کی طرف کرتا ہے یا ان کا دفاع کرتا ہے یا ان کی تعریف کرتا ہے یا ان کی کتابوں کو نشر و نشیات کرتا ہے ان کی کتابوں کی تعظیم کرتا ہے یا ان کی مدد کرتا ہے یا ان لوگوں کو برا سمجھتا ہے جو ان پر کلام کرتے ہیں جو ان کی برائیاں لوگوں کو واضح کرتے ہیں یا ان کو یہ کہے کہ آپ ایسی بات نہ کیا کریں ان کے خلاف دیکھیں واضح الفاظ ہیں یا یہ کہے کہ یہ عذر ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو اس لیے پیش کیا کہ اس کا مقصد یہ تھا یا وہ تھا کتاب میں جو موجود واضح ہے اب یہ مقصد جو تھا یا نہیں تھا اب آپ اس کو دفاع کیوں کریں بات کا دفاع کیوں کرنا چاہتے آپ بات حاکی کریں یاد رکھیں شیش اپ لکھتے ہیں کہ یہ جو ادر بیان کر رہے ہیں یہ صرف جاہل یا منافع کہہ سکتا ہے یعنی جو تم اس کو دفاع کر رہے ہو یا تو جاہل یا تو منافق ہو اپنے آپ کو دیکھ لو بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ ہر اس شخص کو سزا ملنی چاہیے جو ان کا ساتھ دیتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کے صرف دماغ کی برقی دلوں کو بھی فاسد کیا ہے دلوں کے اندر بھی اور عقل کے اندر بھی فساد برپا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں یہ مجموعی فتح جلد نمبر دو سفر پر ایک سو بتیس میں شہزاد مت محمۃ اللہ کا دیکھ سکتے ہیں اب رہ گئی حکمران کے خلاف کاروائی کرنے کی بات میں یہاں صرف چند روا کی بات بیان کرتا ہوں صاحب مت مرحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں پہلے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں حکمران کے فرما برداری کا جو موضوع تھا اب اس میں تقریبا تیس کے قریب علماء کے اقوال میں بیان کیتے تیورج... ہیں وہاں پہ رجوع فرمائی ہاں پہ چند با... بیان کرتا ہوں شاہد عزیز بن تیمی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ستون سنہ من امام جائر اصلح من لیلتن واحدہ بلا سلطان و تجربت بین ذارک ساٹھ سال ظالم حکمران کے ساتھ رہنا اس سے بہتر ہے کہ ایک رات بغیر حکمران کے گزاری جائے اور تجربہ اس کی گواہی دیتا ہے تیمیہ <تصفيق> آگے فرماتے ہیں کہ حکمرانوں کے خلاف جنگ یا کاروائی نہیں کی جاتی صرف اس لیے کہ اگر وہ فاسق ہو یا ظالم ہوں امام بروہار رحمت اللہ علیہ اس سے بڑی بات کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اگر تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ حکمران کو بد دعا دے رہا ہے تو جان لو کہ یہ صاحب ہوا ہے یا پھر نفس کی پیروی کرنے والا ہے اور اگر تم اس شخص کو دیکھو جو حکمران کے لیے صلاح کی اور بہتری کی اور ہدایت کی دعا کرتا ہے تو جان لو کہ وہ صاحب سنت ہے سنت پہ عمل کرنے والا ہے انشاءاللہ فضوی بن عیاب شاء اللہ وہ فرماتے ہیں ساٹھ سال وہی بات ساٹھ سال کی ہے ساٹھ سال ظالم حکمران کی حکومت میں رہنا اور گزارنا بہتر ہے کہ ایک گھنٹہ اگر حکمران نہ ہو وہاں پہ ایک دن کی بات تھی ایک رات یہاں پر ایک گھنٹے کی بات ہے کیونکہ جو قتل و غارت اور افراتفری تفریع الظلم اس ایک گھنٹے میں برپا ہوگا وہ ساٹھ سال میں نہیں ہوگا اور ولا تمنا زوال السلطان اللہ جاہل و مغرور افا سکون تمنا اور ایسے حکمران زائر حکمران کی بات ہو رہی ہے کہ زوال کا وہی صرف تمنا کرتا ہے دونوں میں سے ایک شخص یا تو وہ جاہل ہے مغرور ہے اپنی جہالت پہ یا وہ فاسق ہے وہ امید لگا ہے جھوٹھی امید لگا بیٹھا ہے حسن بسر رحمتہ اللہ علیہ اسی میں نے آپ کے بات کا جواب دیا کہ قطر کیا کہ کی نہیں وہاں کس میں اختلاف ہے انہوں نے بھی توبہ کر لی تھی کہ ان سے غلطی ہوئی دیکھیں کیا فرماتے ہیں وہ اللہ ما استقیم الدین اللہ کہ اللہ کی قسم دین کے استقامت صرف انہیں قرآنوں سے ہوتا ہے وہ انجار ہوا فلاں اگرچہ وہ ظلم کیوں نہ کرے وہ اللہ بھیم اکثر میوسی دونوں اللہ کی قسم جتنے وہ اصلاح کرتے ہیں اور اچھے, اچھے, اچھے کاموں سے سرزد ہوتے ہیں جو امن و جو امن و امان لوگوں میں برپا ہوتا ہے لوگوں میں موجود ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ زیادہ ہے اور بہتر ہے جو فساد برپا کرتے ہیں ایک طرف فساد ہے ایک طرف اچھا ہے ایک طرف برا ایک طرف اچھائی ہے جو برا کام وہ کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں ظلم ہے فساد ہے جو کچھ بھی ہے لیکن جو اچھے کام اللہ تعالیٰ ان سے لیتا ہے جو امت میں پھیل جاتی ہے اچھائی یہ برے کام سے ان برے کام سے کہیں زیادہ بہتر ہیں شیخ عثیمین رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کے دور کے محقق علماء کہاں میں سے ہیں بجما المسلمین اب یہ اکانخور کے سور مسلمانوں کے اجماع ہے یہ نہیں کہاج نہیں خلیفہ ایک نہیں ہوگا جمع المسلمین سب مسلمانوں کے لیے ایسے تو کوئی بھی شخص کہی نہیں سکتا امام کیونکہ اگر یہ بات کہی جائے تو پھر مسلمان کا کوئی بھی حکمران کوئی بھی امام نہ رہے ولا امیر اور کوئی بھی امیر نہ رہے محترنا سکل نیتاہ اور لوگوں کی موت ہوگی جاہلیت پر جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اگر آج ان کو حکمران نہیں سمجھتے ہو اور تم یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ حکمران خلیفہ جب تک نہیں آئے گا جو ایک خلیفہ ہوگا سب کا یہ حکمران جو ہے یہ سب باطل ہیں یہ خلیفہ نہیں ہیں ان کو ہم حکمران نہیں مانتے گرد میں کسی کے بیعت نہیں ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو تو پھر جو شخص مرے گا اس کے گردن میں کسی کی بیعت نہیں ہوگی اور وہ جاہیت کی موت مرے گا دوسرا راستہ نہیں ہے ان کو حکمران ماننا ہی پڑے گا ان کی بیعت گردن میں ہے یہ علماء کا اتفاق ہے وہ شیخ صاحب یہاں پہ اجماع بیان کر رہے ہیں اور اجماع مأخذ کے قرآن اور حدیث کے بعد نظم جماعت کے عقیدہ ہے میں نے چند علماء کی یہاں پہ بات کی ہے اور مزید تفصیل سننے کے لیے علماء کے اقوال حکمران کی فرم برداری کے موضوع پر آپ وصلی له سماع فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی فرماي عطا فرمائے قران و فرماي پر چلنے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلين والحمد لله رب العالمین وصلی و سلم و بارک علی محمد علی آلہ و صحبه